جو توفا م سے جن کا انتقال ہو جائے وہ یا ضرور اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں پیچھے کو یا تو تو وہ انتظار کریں گی عدت گزاریں گی بے انف صحنا اپنی جانوں کے لیے اربات اشہورم واشرا چار مہینے اور دس دن کل یہ آج گزر گئی نا عورتوں کی جو عدت کے احکامات تھے نا اس میں ہم نے یہ آیت کا حوالہ دیا تھا پڑھایا تھا چلیے تھوڑا سا اس میں اور باقی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفات ہو جائے اور بیویاں رہ جائیں تو وفات کی صورت میں بیوی بی یا تو ہوگی امید سے اس کی اگر امید سے ہے تو بچے کی پیدائش پہ اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور وہ پیدائش چاہے مہینے کے بعد ہو چاہے چاہے دس منٹ کے بعد ہو اور چاہے نو مہینے کے بعد ہو جب بھی پیدائش ہو گئی بچے کی اس کی عدت ختم ہو گئی دوسری صورت یہ ہے کہ یتوف نہ منکو یا ضرور ازواجن یا تربس نہ بین فسینہ اربات و اشریف ماشاء اللہ چار مہینے اور دس دن عدت شروع ہوئی شوہر کے انتقال پہ سال میں کسی بھی دن چاند رات نہیں تھی تو پھر چار مہینے اور دس دن کا مطلب ایک سو تیس دن ہوگا سارے مہینے تیس کے شمار کریں گے تو باتیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا چاند رات کو تو پھر چاند رات کی وجہ سے چار چاند دیکھے جائیں گے اس کے بعد اور دس دن مزید یہ اس طرح اس کی عدت کو گنا جائے گا لیکن یہ ان عورتوں کی عدت ہے جن کے شوہر کا انتقال ہوا فرض کر لیجئے کہ شوہر نے طلاق دے دی اور طلاق بائن رجوے نہیں طلاق بائن جس سے نکاح ٹوٹ گیا نا ایسی طلاق اس نے دی اور پھر طلاق کی عدت گزار رہی تھی ایک عورت اور شوہر مر گیا اب کیا کرے ایک عدت تو وہ تھی جو طلاق کی تھی اور ایک دوسری عدت جو ہے وہ وفات کی ہو گئی تو اب وہ کرے گی کیا وہ کہا نے لکھا ہے جو عدت زیادہ ہے وہ پوری کرے مثلاً طلاق کی جو عدت گزار رہی تھی اس کے مہینے تھوڑے ہیں اور اس کے مہینے زیادہ ہیں تو پھر یہ عدت پوری کرے گی اس عدت کو چھوڑ دے گی یہ دوسری عدت اس کی شروع ہو جائے گی فرض کیجئے دو مہینے اس کے گزار لیے تھے طلاق بائن میں عدت گزار رہی تھی اس کا انتقال ہو گیا اب انتقال میں چار مہینے دس دن ہوئے تو وہ دو مہینے کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے مزید چار مہینے اور دس دن کے لیے اس کی عدت شروع ہو جائے اور اگر طلاق رجوئی تھی ایسی طلاق تھی اس میں وہ شور رجو کر سکتا تھا اور اس نے رجو نہیں کیا تو پھر وفات کی عدت گزارے گی اور دوسری عدت نہیں گزارے گی اس کے انتقال کے بعد چار مہینے دس دن ہیں اس کی عدت کے